ان کے مففرت فرمائے اور درجہ بلند فرمایا جن کا عوام الناس میں خصوصاً سکولی طبقے میں قومی ترانہ مشہور ہے ان کی کتاب شاہ نامہ اسلام سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں مسجد و مکتب قرآن سے جس کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس نظم سے پہلے ایک ان کا نصری بیان،, نصری بیان نصری بیان نصری نظم سے پہلے نصری بیان ایک پیش کرتا ہوں جو اس نظم سے پہلے ان کی اپنے قلم سے موجود ان کی اپنی قلم کا لکھا ہوا جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس نیم بر میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کارنداز پائی آمد. یہ جو موقف ہم سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم تمام تر مسلمانوں کی تباہی بربادی اور ضلع و فواری کا ذمہ دار اسکولی تعلیم کو ٹھہراتے ہیں حفیظ نے اسی کو ٹھہرا حفیظ کا بالکل بیان ہمارے مطابق کا ہے حفیظ جالندری کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ اب میں مسجد و مکتب نظم کی طرف آتا ہوں مسجد سے مراد ان کی مسجد ہے جس کے اندر انہوں نے تعلیمی اسلامی تعلیم دینی مذہبی تعلیم جس میں حاصل کی تھی. اور مکتب سے مراد ان سمراد سکول جس کے اندر انہوں نے یہ انگریزی تعلیم حاصل کی اب وہ موازنہ کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو مسجد سے کیا ملا اور مکتب سے کیا ملا پہلے وہ مسجد کا کچھ تعارف کروائیں گے اور پھر اس کے بعد مسجد کے استاد کا اور پھر اس کے بعد غور فرمائیں فرماتے ہیں ابھی لوری نہ تھی جم بے شام مادر نے کہ دل گرما دیا تھا <متحدث> اللہ اکبر نے ماں کی جود نے ابھی لوری نہیں دی تھی کہ اللہ اکبر کا نعرہ میرے دل میں کر میرے دل کو اللہ اکبر کے نعرہ نے گرما دیا نہ الٹا تھا بھی مضمون نے کا ورت میں لیا تھا بھائی بسم اللہ سے پہلا سبق میں ابھی بالکل میں تھا کہ بسم اللہ ابھی ملبو سے گویائی پوری ابھی ملبوس سے گویائی تھا پوری طرح پہنا کسی کھا تھا زبان نے ہود ٹہنا ابھی پورا بولنا ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے فلو و اللہ و سیکھ لیا وظیفہ تھا کلام پاکی میرے جدو اب کا دیا مجھ کو زبانیں ماں دری دروس مل کا کیونکہ میرے ماں باپ ہمیشہ قرآن کا وظیفہ رکھتے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی مادری زبان میں دین کا سبق پڑھایا پھر جس پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد ر میرا کہن ہم بے خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا میرا باپ جب مجھے انگلی لگا کر مسجد کی طرف لے گیا تو مجھے الحمدللہ للہ آ گیا مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی رات میں کو دین کا سبق قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا جل شار مصطفی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے راستے جا کر بچہ جوان ہونا چاہیے تو اس لیے مجھے اب آگے استاد صاحب کی صفت بیان کرتے ہیں تو استاد کیسا تھا ہاں مسجد کا استاد آج کا لٹو پٹو نہیں تھا آج کے جیسے دنیا پرست ہے جی یہ لاٹو ملا جو ہوتے ہیں جس طرح چودھری اور مالیدار ان کو پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ پھیرتے رہتے ہیں گلی والے ملا وہ کرواتے ہیں میرا استاد کیا تھا ایسا نہیں تھا سنو کیا میرا استاد کا جو حق آ تھا مرد مسلمان تھا پرستارے خدائے بات بند قرآن تھا خدا حق تھا حق آگیا حکا خبر نہیں حق جانتا تھا کہ کی حق کیا مرد مسلمان کا کافر نہیں تھا رشتار خدائے پاک تھا اور قرآن کا پابند نہیں پابند تھا تعلیم پڑھنے والا نہیں تھا چلنے والا تھا آج کے ملا تو پابند انگریز کیا اعلان تھی پابند سکول کیا ہے انگریزی تعلیم کیا ہے انگریزی تہذیب کیا اعلان تھی اور پڑھاتے قرآن ہیں وہ کہتے ہیں میرا استاد قرآن کا پابند تھا وہ مسلم تھا بہت ہی تھے کے سادا سور کوئی تکلف فیشن بدماشی کا کام نہیں کرتا تھا ہمارا اس جیسے آج کے ملنا فیشنی ہے وہ فیشنی نہیں وہ مسلم تھا بہت ہی سانساد وہ کہتا تھا خدا کہ محمد ہے رسول گے عقیدہ بیان کر رہے بھائی عقیدہ فرشتوں کتابوں پر عقیدہ مسلم بیان کرنا ہے عقیدہ مسلم ہے خدا کو مت پاک کو رسول مانو تمام نبیوں کو مانو فرشتوں کو مانو کتابوں کو مانو قیامت کو مانو اور تقدیر کو مانو اصول و بیان کر دیا محبت نے سکھائی تھی تمیلے کو نظر آتا تھا سہارا گے بہت سکو ماتے میرا استاد اللہ رسول کا عاشق تھا محبت تھا اس وجہ سے نیکی بدی اور برے اچھے کی بچہ جو پری ہوتا تھا اس کا دل, دل تمیز, تمیز رکھتا تھا کیونکہ اہل محبت ہمیشہ بتمیز ہوتے ہیں بے تمیز جس کو برائی نیکی ارے بھائی اچھائی برائی اور نیکی بدی اور کف اسلام اور سنت و بدت اور حق باطل کا پتل نہ چلتا ہو تمیز میں رکھتا ہو وہ دل منافق دل. اسی وجہ سے ہمارا کلندر راوری فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری بو آئی نظمیری باقی نہ رہی تیری بو آئی نظمیری اے پشت فلتا تیر کے قتل کئے ہوئے مسلم تیرے وہ تیرے دل کا شیشہ اب وہ شیشہ وہ صاف نہیں رہا جو تمہیں سب کچھ دکھاتا تھا تیرا دل تمیز کر لیتا تھا آج تو اندھا ہو چکا ہے تیرا دل اندھا ہو چکا آج. تجھے حاکموں حکومتوں لانتی انگریزی حکومتوں اور لانتی بلاؤں اور انگریزی پیروں نے تجھے برباد کر دیا تیرا دل ابھا ہو گیا اس وجہ سے اب تو کہتا ہے حضرت وہ بھی قرآن پڑتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے بتاؤ کہ اس کو ہے لانتی ایک سدی کیا اکبر کو کافر کہتا ہے دوسرا ان کو تمام صحابہ کا سردار کہتا ہے اور تو کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے رانتی تمہیں اتنا تمیز نہیں کہ قرآن اکبر نے دیا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر پہلا صدی اکبر نہ دیتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہتا ہے تفصیل پتلی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر فوت ہو گئے تھے پرماتیا جو کہے محمد فوت ہو گئے میں مار دوں گا مار دے مار دے. حضور چلے گئے ہیں واپس آ گئے اس کا مطلب ہے ان کے قدم لگ رہا جائے عثمان غنی اٹھنے کے قابل نہیں تھے ٹانگے جواب دے گئی تھے میں چھپ گئے تھے ایک صدیق اکبر تھا سب جاؤں جو نبوت کے اس راستے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے وما محمد ان اللہ رسول محمد رسول ہے تو خدا تو نہیں موت تو ہر رسول کو آتی ہے خدا کو نہیں معلوم ہوا جہاں عمر بھی جواب دے گا جہاں عثمان غنی جواب دے گا جہاں مولا علی جواب دے گئے وہاں پر قائم رہنے والا صدیقی اخبار اور پھر مسلا کہتا ہے کس کہ کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہ یہ دل مستق ہو چکے ہیں اور کیا بات کیا ہے؟ محبت نے سکھائی تھی لوگ کا برائلر اہل محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس لائن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے غیرت کیا اور بے گرتی کیا ہے ماں بہن کو نچ... ننگا نچ ماں بہن کے پردے اتار کر سکولوں میں ادھر ادھر بھیج کر پھر کہتا ہے ترقی کر رہا ہوں اور ابھی کہت... پھر بھی کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں اہل محبت والے دلے اہل محبت بھی کبھی دلے ہوتے ہیں عجیب بات ہے نظر آتا نظرا بہت مدہ میرا استاد بھی عجیب عاشق تھا اللہ رسول کا کہ عرب کا جنگل اس کو بہشت کا باغ نظر آتا تھا کیا مطلب وہ انگریزی تہذیب اور انگریزی سامان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا جیسے آگے چل کر کہتے ہیں وہ کہتا تھا محمد کی محبت ہے محمد جانا سننے کا وہ کہتا اچھا محمد کی محبت جان ایمان ہے بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے ایمان کی حضور محاورتی نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی سن باب زینت پر فرماتے ہیں خیر بڑا بے نیاز تھا بڑا بے پرواہ تھا بھوک کی طبیعت کا نہیں تھا آج کے ملاوں کی طرح مفتی کی طرح جو انگریز کے ساز و سامان کو دیکھ کر منہ بھر جاتا ہے ان کا تھوک سے تھوک سے منہ بھر جاتے ہیں اور پانی منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں موٹی جی چشتی پاگل ہو گیا دیکھو ترقی کہاں پہنچ گئی وہ فرماتے ہیں ارے پاگل کا بچہ جو بھوک کی طبیعت کا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا مسلمان تو خر اس نے قرآن کہاں کے قرآن تھا نا تو قرآن کیا سبق دے رہا ہے سنو قرآن سبق دیتا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر مت دے اس کو کہتے نا یہ تاخیر نہ ہی کہ ہمیشہ کے کاف و سامان کو حقیر سمجھنا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھنا ایسا نہیں کہہ رہا جم الجوام دیکھیں جامع اصولی اصول جمول الجوامع امام ابن سبکی کی جو اصول ہے فقہ پر کتاب فقہ شافی اور فقلاق فقہ اصول فقہ فی اور اصول فقا شافی حاجی جامع بینت طریقین جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ مثال بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ یہ نار کی قسم لکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں نہ یہ اشتہار کیا کہتے ہیں محبوب بابو سمجھ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشتہار اس کو ظاہر کرنے کے لیے جب کافروں کا سامان تو آپ کاف کافلا آگے گزرتا کا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی تو آپ اپنا کپڑا شریف اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیتے صحابہ پوچھتے حضور ضرور ایسا کیوں مجھے حکم آیا لا تمدن ادھر دیکھنے نہیں یہ بھوکی طبیعت کے بغیرت مک ہیں یہ بغیرت ملنا پیرو جو انگریز کے برتن دیکھ کرالا بڑے گا چل سمجھ بات بھی آئی یہاں پر ہمارا کلندر بولتا کلندر اقبال فرما چاہے خیران کر سکا مجھے جلوان سے فرنگی خیران کر سکا مجھے جلوان سے فرنگی سرما تھلیا مزین سمجھ آ رہی ہے بھائیوں اسی لیے اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو میرے پکر غیور فیصلہ تیرا کیا فیصلہ تیرا کیا ن چاک چاک فرماتے درویش بتا کیا چاہتا ہے انگریز کے انعام کے جوڑے چاہتا ہے یا اپنے پرانے پھٹوں میں گزارا کرتا ہے اگر اپنی حالت کو برقرار رکھنا ہے اپنی خود ہی کو کائم رکھنا ہے تو فرماتے ہیں پھر تو اپنے پورا میں گزارا کر اگر دلہ بننا ہے بےغیرت بننا ہے بہ مان بننا ہے ماں بہن کو داؤ پر لگانا ہے تو پھر کتا آ جا آ جا، پھر انگریز کے جوڑے بہت ہیں تھری پیس ہیں سمجھ نہیں لگی بات ساڈی یہ چاند کسے دے میاں سونے دے برتن دیکھ دے اپنے مٹی دے دینی دے یہ بھے بندے کا کام ہو گئے برتن سونے دیکھ دے دیکھ دیں اپنے مٹی دے تروڑی بیٹھا ہوئے پاگل دا پتھر بندہ ہے بھکے نے تھکولی لانتی انگریز کا سامان چوپت نہیں wendے. فراد مہندے ہاں ایمان لال حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کی کسی چیز کو جب کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عرش والوں میں خلی لکھ دیا جاتا ہے کام بیٹھے شاشک بننا ہے تو فرمت نظر ڈالی نہ اس نے بادت پر خدارہ مت کرے اس پاک بالو پاک قیمت پر مل تھا تاب فرمان قرآن شریف کا رہا وقت ریاضتھر رہا وقت ریاضت عمر بھر جس نہیں پھس گا ہمیشہ قرآن کتابیں رکھتا تھا جسم کا استاد میرا کمزور تھا لیکن اللہ کی عبادت میں مسرو ہے اور عام طاقتور ہو کر خدا کی عبادت کے قریبانہ جہاں نہیں پسند کرتے ہیں اگر آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بادشاہی پر انگریزی بادشاہی پر رہے وہ صرف اسلام کی بادشاہی پر اسلام ہی بادشاہی وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا درخت سر کو علم الہی کا تمام بچوں کو علم الہی کا دیتا تھا علم تباہی کا نہیں جاتا خدمت ملت کا رستہ دیا رسی اس میں بس نے خدمت دین کی خدمت میں مصروف رہتا تھا اور اسی میں میں استاد اپنے مزار میں چلاتے ہیں آگے سنیے بھائی فرماتے ہیں میری حد رسول اللہ کی دنیا ہے مسجد خدا آباد رکھے آج آباد ہے مسجد فرماتے ہیں مجھے حب رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی مسجد سے لگی. کہاں سے لگی آگے کرتے ہیں توجہ تھوڑا سا منظر پیش کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہوتے تھے تو کس طرح بیٹھتے اٹھتے کیا ہماری فرماتے ہیں تصور میں ہے اب تک سین مسجدی کا وہ نظارہ ادھر استاد ادھر میں درمیا رہے اور شکستہ بوریوں پر ہم سنوں کا بیٹھنا مل کر وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا خوب کھل کھل کر ہم عمر اکٹھے بیٹھے سبحان اللہ تو فرمایا ٹوٹے شکستہ بوریاں ہوتی تھی ٹوٹی بوریوں پر ہم بیٹھے ہم سے ہم عمر اپنے लेते میں کھل بھی لیتے تھے ہم लेते ہنسی لیتے تھے مسکرا لیتے تھے لیکن ہم عمر اس کا بڑا پابند چڑان تھا لمبی عمر کو زیادہ عمر والے کو بتا نہیں دیتا تھا اس وجہ سے ہم سے نہیں سبق سے سبق سے پیش کر جھک کر چونتے جانا سر سوتے جانا <سلام> فرماتے ہیں جب قرآن کو اٹھاتے تھے تو ستوریا چون کر سر پڑھاتے تھے کہ ہمارے اللہ کا کلام ہے بچوں میں اتنا ادب اور تعزیم ہے توجہ نہیں سمجھ توجہ سے وہ آوازِ ازاں پر ادب خاموش ہو جانا سب سے کرنا ہماروش ہو جانا فرماتے ہیں جب اذان کی آواز آتی ہے اس کا تمام ادب سکھایا تھا ہمیں اذان کی آواز آتی ہے ہم ہاتھ باندھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں باد خاموش ہو جاتے تھے کیونکہ اذان کا نہ سننا اور باتوں میں مصروف رہنا دنیا کی حدیث پاک آ, بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایمان جا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سفیں آراستہ کرنا ہما گوش ہو جانا سفید سیدھی کر لیتے فوراً اور ہماتن گوش ہمشا خاموشی کے ساتھ بد آگے, آگے. عیدا بیان کا سن لیجیے گا جس سے وہیوں کو چڑھ ہے وہ بیان کرتے ہیں سوانا تسلی رتے بھاپ محتری آج کل تو پلیز محتری جس میں خون پلیت مقرر پلیت سب پلیت سننے والے پلیت بیٹھنے والے بے دین نیچری لا دین لا مذہب لوگ بغیرت کو فربکتے ہیں کیا کیا بکتے ہیں احسن احسن احسن اَحسن احسن مقدس تھے وہ سب چرچے مقدس تھی وہ سب باتیں وردو نمازیں اور منا شیر بھی سونے کے پانی کے ساتھ نکنے جاتا پہلا یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری اسی فردوس میں کاش ہوتی انتہا میری ہر ہیں یہی فرداگ تھا جس میں میری ابتدا ہوئی اور کاش کے اسی میں ہی میری زندگی کھپ جاتی اور مسجد سے باہر نہ سکول کی طرف نہ جاتا کاش کہ ادھر ہی میری زندگی ختم لیکن اب سکول کی طرف جانے کے لیے راستہ بن رہا ہے سمجھیے ذرا گھرانے <سطور> دنیا میں مندی کی یہی سوچ ہے جو سب کا بڑھا سا رہی ہے کہ بھئی دنیا میں ترقی بھی تو کرنا ہے بلندی بھی تو ہے قرآن پر کر رہے ہیں تو بھائی پیچھے ہی آئیں گے پیچھے ہی آئیں گے آگے نکلنا چاہیے تو اور فرماتے ہیں کرنا پرانے کو ادھر دنیاوی بلندی کی فکر تھی دامنگیر مجھے تمام بچوں میں گھر کے آئے وہ والدین زیادہ غیم سمجھتے تھے تو ذہین بچہ جو ہے وہ درد جاتا تھا اس وقت کی عام روش تھی جس طرح کہ آج کل موٹے دماغ کا تو قرآن کو دے دیتے ہیں جو کہتے ہیں تیز دماغ کا ہے جی تو اسی طرح فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا مجھے کی <سؤال> جنجیر میرے گلے میں پڑ گئی کہ بھائی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا چلو اب مکتب کی طرف آتے ہیں اور اس کے تعارف کی طرف قدم رکھتے ہیں کہ وہ کیا لانتی چاہیے سناؤ بھائی وہ مکتب پہلا آ دکھاتے ہیں جہاں آئی نئے, آئی نئے خود بھی زینا کہتے ہیں یہ ڈنڈا ہوتا ہے سیڑھی کا اس کو زینا کہتے ہیں جو درجہ ہوتا ہے پوڑی کا اس کو زینا کہتے ہیں بے دینی کا پہلا درجہ پہلا ڈنڈا وہ ہے وہ کیا ہے ذرا اس کیا تاروار غور کرے کیا فرما رہے ہیں کیسا عجیب کار فرماتے ہیں دکھاتے ہیں جہاں آئی خود دینی وہاں پر جاؤ تو شیشا دکھلاتے ہیں تو ہی ہے اور اپنی پوجا پاٹ کر جتنا کر سکتا ہے نہ خدا نہ تل نہ خاندان نہ مسلمان نہ قوم نہ قبیلہ بس صرف دوسروں کو نقصان برباد کر کے ہو دیکھو دیکھو اس کی تشریف یوں کرتا ہوں ذرا توجہ سے کہیں سب میرے حضرت کے چار میرے حضرت کے اے دیے ہوئے موتی ہیں میرے حضرت کے بھی ہوتی ہیں ان میں سے آپ کو ایک دکھاتا ہوں میرے حضرت فرماتے ہیں چار لڑکے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو اپنا نقصان اور دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں یہ آ لا لو ان بیا ہو یا اپنا نقصان اور دوسروں کا دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا اپنا ابھی فائدہ کرتے ہیں دوسروں کا بھی تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ کرتے ہیں دوسرے کا فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں کرتے چوے وہ ہوتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اپنا الو کا اپنے آپ فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں یہ ظالم اور کافر کا جو ہے یہ یہ ظالم یہ, یہ اور کافر لوگ ہوتے ہیں بھائی اچھا ایمان سے بتاؤ سکولوں میں کون سا سنف اور کون سی جنس اور کون سی قسم بنتے ہیں چوتھی قسم بنتے ہیں اور کیسے ملغون ہے یہ حکمران جو اسی قسم پر اسی قسم پر دولت سرمایہ ساز کرتے ہیں انگریز سے لے کر اور پھر پاتا فساد ہو رہا اور لانتی جب ہر بچہ تم ایسا تیار کر رہے ہو جو دوسروں کا نقصان اور اپنا فائدہ سوچتا ہے تو فساد ہی ہوگا جب سارا ماحول का بچھوؤں کا سانپوں کا اور جناب جی بھیڑیوں کا اور جناب جی فنزیروں کا بن جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے جنگلی جانوروں سے امن اب یہ جی سیلاب زدگان کی امداد کے مسئلے کے اندر جو واقعات آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اخبارات میں ہاں جی لانتی کے بچے وہ قوم ڈوب رہی ہے اور وہاں پر جاتے ہیں کوئی امداد کے بہانے میں ملا دیتے ہیں اور پھر جناب جی وہ کھا لیتے ہیں تو ان کا مال اور جان اور عزت، جناب مال اور عزت اٹھا کر لے جاتے ہیں ہاں جی یہ جناب جی پھر جو امداد کے نام پر جناب مال وغیرہ سامان اکٹھا کرتے ہیں اور راستے میں گبن کر کے لے جاتے ہیں اور شاہ پادری جو کا جو مال جا رہا تھا وہ کل آپ کے سامنے ہے ہاں جی میں وہ ٹی وی والے نے موٹر وے پر پکڑ لیا پانچ ٹرک جا رہے تھے شاہرو پادری کی طرف سے تاروق قادری صاحب کی طرف سے بزرگ شیخ الاسلام تو ان کی طرف سے جا رہا تھا تو جناب چار پانچ ٹرک پانچ جو ایک پہلا ٹرک تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈالے برابر سامان تھا اور پیچھے جو چار ٹرک تھے وہ بالکل خالی تھے اور اوپر سے تنبو اور ادھر سے جناب مطلب کپڑے شپڑے جناب بینر پورے اور جناب سیلاب زدگان کی ممتاز کے لیے پانچ ٹرک جا رہے ہیں یہ تو شیخ الاسلام ہے اس طور کے جو اسلام سے ذرا دور ہیں ان کا حال معلوم کر لیجیے یہ تو شیخ ہیں بےغیرت کے بچے سمجھنے بات کی آ رہی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ڈبدیا ناروی ٹگی ڈبدیا ناروی خیر فرماتے ہیں جہاں دیتے ہیں پہلا تلس مذہب سے بغاوت کا جہاں بولتے ہیں تم نے اولی نسل بغاوت کا آتے ہیں کیا پوچھتے ہو سکول کیا بلا ہے فرمایا پہلا سبق وہاں, سے م... وہاں پر مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے اسلام سے بغاوت کا ہوتا ہے ہاں بھائی بچے اسلام سے باغی ہوتا ہے اسلام تو پرانا مذہب ہے, اسلام ہے بھائی ترقی کرنا ہے تو ختم یہ چھوڑنا پڑے گا, شوڑنا پڑے گا, شوڑنا پڑے گا میں نہیں کہہ رہا بھائی بوتے ہیں تف میں اولی نسلی عداوت کا فرمایا سکولوں میں پہلا سبق مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ نسلی عداوت کا بیج بھی پہلا ڈال دیتے ہیں نسلی ادایات نسلی عداوت کا بیج کیسے ڈالتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا بھائی اس کے تفصیل ہوگی نسلی عداوت <تصفح> کہ یہ پٹھان نسل ہے یہ ہندو نسل, یہ سندھی نسل ہے یہ پنجابی نسل ہے یہ مہاجر نسل ہے اس کو آپس میں اس نسل کو آپس میں لڑانے اور آپس کی دشمنی بہت ضداوت کا یہ پہلا بیج وہ کیسے ڈالتے ہیں لانتی کہ وہاں پر کلچر شو ہوتا ہے ثقافت ثقافت کے سبق ہوتے ہیں کلچر کے سبق ہوتے ہیں اب ثقافت اور کلچر جب پڑھاتے ہیں اور جب اس کے شو وغیرہ کرتے ہیں تو لانتی اس کے اندر پنجابی کے کپڑے علادہ سندھی کے علاحدہ پٹھان کے علاحدہ پھر ان سب کے آپس جناب وضا کتہ علی گا پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کے جو یہ شو کرواتے ہیں تو ان کے اندر ناچ یہ دھمال یہ سندھی دھمال ہے یہ فلانی دھمال ہے یہ سندھی ڈانس ہے تو لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاں لڑکے جب وہ یہ سبق پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ علیحدہ قوم ہے یہ علیحدہ ہے یہ معاجر ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ عربی ہے یہ آجمی ہے یہ فلان تو نسلی عداوت کا بیج ڈال دیتے ہیں لانسی اسی وجہ سے جب وہ فصل تیار ہو کر سامنے آتی ہے تو آج تمہارے سامنے عربی اجمی کا گلا کاٹ رہے ہیں اجمی عربی کا پنجاب پٹھان کا پنجاب پٹان پنجابیوں کا ایک دوسرے کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے جو کراچی کا اللہ تعالی معافی دے یہ جناب آگ کا کھیل اور خون کا جو کھیلا جا رہا ہے یہ کیا یہ اصل وہ کہتے ہیں وہ جلندری بسا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصل بیج اسکولوں میں بویا جاتا ہے اور دیکھو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ وہ نسلی عداوت کی بجائے اسلامی و قوت کا جو سبق دیتا ہے تو اس کا طریقہ اکار کیا ہے کہ حج کے موقع پر سب کو اکٹھا کرتا ہے عمرہ کے موقع پر سب کو اکٹھا کرتا ہے اکٹھا کر کے ایک قسم ایک رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں ان سلے دو کپڑے ہوتے ہیں جن کو احرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ با... وہاں پر لوگوں مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ ایک کپڑے میں آج ملبوس ہونے والوں سمجھ لو آج کے بعد کہ اربی اور پٹھان پنجابی کا فرق نہیں ہے تم سبھی کو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود عیا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز ایک ایک ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سرے کرتا بخا کے کاش کر لیکن یہ کیا کرتے ہیں نسلی دعوت کا معلوم ہو آج کے بعد تم نے سکولی تعلیم اور سکولی تعلیم کے جو خدا ہیں بنے ہوئے ان لعینوں کو پروفیسروں ماسٹر حکومت والوں کو تم نے یہ نسلی جنگیں جو ہوتی ہیں نا لسانی جنگیں گروہی جنگیں ان کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے انہی کو سمجھ رہا ہے مجرم بس ابھی کے بقول کہہ رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا <سصفح> جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں جھوٹوں کا سکور کیا ہے اس قوم کی خدمت کر رہا ہے ماں باپ سے بچوں کو باغی کر دیتا ہے کیسے باغی کرتے ہیں لانتی جب پڑھاتے ہیں یار بھائی پرانے لوگ بیاقل تھے بندر تھے اب انسان بن رہے تو بچہ تو باغی ہو گئے اسی وجہ سے بچے ماں باپ بوڑھے کو کہہ کہتے بھائی ارے بوڑھے بابا تمہیں تو پتہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے کیسے کم وقت ہیں والدین کہ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور اولاد کو اپنے سے باغی بھی کروا رہے ہیں واہ بھائی واہ اگر سودا سیکھنا ہو تو ہماری قوم سے سیکھیے یہ بدھو کون ایسا نہیں سودا کرنا جانتے ہیں اگر جہاں جھوٹوں کا پسپردا دیا جاتا ہے سچوں جھوٹے ہیں ان پسفردہ کہتے ہیں جھوٹا کھا کے بچا سکتے وہ کہتے تعلیم سچیاں کہنتی نے جھوٹیاں تعلیم جھوٹھی سچیاں بتاؤ کہتے ہیں جی تعلیم کو کچھ نہ کہ جھوٹا کہہ رہا ہے تو کہتا ہے گولن کیا جہاں باقاعدہ الہاب کی تعلیم ہوتی ہے جہاں شیطان کی تعلیم ہوتی ہے باضابطہ <تصفح> باقاعدہ طور پر بے دین کافر لف... بننے کی تعلیم دی جاتی ہے سکولوں میں یہ <تصفح> بھائی سنو یہ سنی سنائی نہیں کر رہا یہ گزرا ہوا ہے اس راستے سے حفیظ ہے ہاں یہ تمہاری فوج کا بہت بڑا افسر رہا ہے یہ ساری کہانی اس نے اپنی لکھی ہوئی ہے ایک آدمی آم کھا کر آپ کو بتایا کھٹا ہے آپ یقین کریں گے جلدی یقین کریں گے اور یقین میں آپ کو تاخیر نہیں ہوگی لیکن اگر ایک آدمی کھائے بغیر آپ کو کہتا ہے آم کٹا ہے تو آپ سوچیں گے ہو سکتا آپ کو پھر یقین نہیں زن رہے گا اگر چرا لے بول جائیں بات کیا ہے تو ان کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہم کھا کر بتا رہے ہیں آمد؟ آمد؟ آمد؟ آمد؟ آمد؟ آمد؟ آمد؟ آمد؟ جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے واہ شیتان آیا پروفیسر سے ملا کہا بھائی میں ابو جہل پر بھی ناراض رہا ہوں میں مطمئن نہیں رہا سے جو کام تم نے کیا ابو جال نہیں کر سکا شرون نہیں کر سکا نمرود نہیں کر سکا پروفیسر کہنے لگا بھائی وہ کیسے اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو جتنے پہلے کافر گزرے سب لانتی کہتے تھے لیکن تو واحد ہے کہ ت نے میری تعزیم مسکی الیوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے اسی لیے محشر خیال کے حوالے سے غالباً کا نخر اردو کتاب جو ابو جال یونیورسٹی جس کا نام زکریہ یونیورسٹی ملتان کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے شیطان حسن محاصر کی شریعت کا پیغمبر ہے اب بتاؤ یہ کتے کے بچے پروتروں کا کام ہے کہ شیطان کو بھی پیغمبر کہہ دیا کہتا ہے حسن ماشی کی شریعت گناہوں کو اچھا سمجھنے کی شریعت ایک ہے ان کے نزدیک یہ بھی شریعت ہے نوز بلّا اور اس کا پیغمبر یہ ابلیس کو سمجھتے ہیں اور اس کی امتی ستولی ہے کیونکہ پیغمبر کی معلوم ہوا یہ رسول اللہ کی امتی نہیں ہے ابلیش کے امت میں نہیں کہہ رہا میں نے کہہ رہا جہاں باضابطہ شیطان کی تعلیم ہوتی ہے جتنے شیطانی لوگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے انگریزوں کی انگریز خود شیطان ہے شیطان کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے جہاں مدرمندی نام رکھا ہے جہاں جو رو جبا گا دلندی نام رکھا ہے کہتے ہیں سکول کیا ہے فرماتے ہیں جتنا تو بڑا جی مکار اور ریاکار ہوتا ہے نہ کہتے ہیں بہت اکل مند بہت یہ سر جتنا مکار چلا شاطر دگا باز دھوکھے ہوتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں سمجھنی بات جو دھوکہ بازی فراٹ چکر بازی نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں یہ تو چارا سیکھا ساتھ اس کے پاس تو عقل بہت ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیسے گزارا کرتے ہیں کہتے ہیں کتے کے بچے کو نہیں کہتے جہاں جور جفا کا سربلندی نام رکھا ہے جتنا کوئی بڑا ظالم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنا علاقے کا بہت بڑا سردار ہے جتنا دلہ بغیرت ہوتا ہے رام دادا اس کو اتنا بڑی شان والا بغیرت کے بچے سمجھتے ہیں میں سمجھ نہیں اسی وجہ سے ووٹ جب دیتے ہیں کہ لانتی تو ہمیشہ رام دادوں کو دیتے ہیں حلام داد تو ان کو اچھے لگتے نہیں ہیں آگے فرماتے ہیں میں پہنچ گیا اس وانسی کے اندر وہاں داخل ہوا میں آ بختے سوخ ہوتا میرا وہاں داخل ہوا میں آ بخر سوکھتا میرا سبق مسجد سے بونے لٹ گیا دو میرا میرے سڑے نصیب حفیظ پہن دبک پڑھا سارا یاد رہتا ہے اسلام لانتی کرنا لانتی رب نو راضی کرنے کیا کرنا یا مجھے کیا کرنا بس بخت کو ٹھیک ہو ملتے ہیں جیسے کوئی آدمی حلوا کھا کر اوپر کہانے کے لیے جا رہا ہوں ذرا <laughs> لیکن میں آپ چٹی نہیں کھاتا میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں पाउटेड भाई हैं सबक मस्जिद के भूले लट गया मेरा जो मैंने जमा किया था उसन थे यहां उस मुझको ये सिखा पर उस مسجد کے استاد کے اوساف بیان کیے آپ ان لائن کے جو لگ رہے ہیں کہ یہ بے غیرت کے بچے جو بیٹھے ہیں پروفیسر ماسٹر اور پھر کہتے ہیں استاد کا کام کریں تو یہ لائن کیسے استاد ہے معین تھے یہاں مجھ کو یہ سکھانے پرو کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر یہاں کہ وہ استاد وہ استاد خدا کا پرستار تھا اور اللہ کی بادشاہی پر ایمان رکھتا تھا یہ لانٹی کہتے تھے اللہ نہیں اب انگریز کی تو ہے بھائی وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب وہ مجھے پڑھاتے تھے بھائی یہ تمہارا اسلام کیا یہ تو تلوار کا مذہب ہے یہ تو دہشت گرد ہے بندوں کو مارنا دہشت گردی ہے یہ تو تلوار کا مذہب ہے مسلمانوں سے نفرت رکھو یہی پیار کا مذہب ہے دیکھو بھائی تلوار کو کہہ رہے ہیں برا اور ایٹم خار کو کہتے ہیں اچھا لاکھ وہ ان لہینوں سے پوچھو لینو تلوار تو پہچان رکھتی ہے کس کو مارنا ہے بلال کو بچانا ہے ابو بھوجال کو مارنا ہے اور ایٹم بھی تمیز رکھتا ہے وہ خود ایٹم ہے سائنسدان کوئی مار دیتا ہے آہ. اس کو یہ اتنا بے تمیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے جہاد کے اندر تو خدا کے بندے اتنا تمیز ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا بوڑھوں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا ڈنگروں کو نہیں مارنا ہاں جی لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یوان پہ کیا کرتے ہیں جب آئٹم جب بم چلتا ہے تو نہ کوئی جانور بچتا ہے نہ کوئی سبزہ بچتا ہے نہ کوئی انسان بچتا ہے نہ کوئی ایوان بچتا ہے سب ایک سرے سے دوسرے سے جلا کر رکھ دیتے ہیں لیکن افسوس ہی کہ کیسی عجیب بات ہے شاہ جی کہ اُلٹا برا کر تلوار کو ایٹم برا رہا ہے تلوار کو ایسے سے پوچھتے ہیں ارے آئٹم لانتی کیسی بات ہے گندی آنکھوں سے تلوار کو دیکھ رہا ہے ادھر ایک سرائکی کی مثال دیتا ہوں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آخر جی چھاجتے بولتے تو چھاننی کیوں بولے جن جا سوراخ ہوتا ہے اس کی تشریح سننا بھائی جہ روڑ تھلے ڈگ رہے سنگ جناب جی ادا ڈگا پرو جی تھر پرو چاندنی پی سی آخیا تین اسگو اگو بولیا मै तो रोड कंबूा थले फुटनी विशाल बन गई छतो विशाल बन गई सरा कि छज तो बोले छानी چاننی کیوں بولے جن سو سرک ہو شرم کرو بغیر تو تلوار جڑا ساری دنیا مکان تو ماری چاہیے جانا ہے آیا ایشت گردی یہ تلوار دور دہشت گردی ثابت کرو کہیں ہاں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد پر اسی وجہ سے لانتی جو سکول اسلام کے جہاد کو دہشت کہتے ہیں نا دہشت گردی کہتے ہیں لیکن یاد رکھنا دہشت گردی بندے میں نہیں اصل میں اسل آج ختم ہو جائے دہشت گردی ختم لیکن یہ لانتی اصلاب عام کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں کہیں نامے جہاد آئے کے ہستے تھے پرانے غازیوں حاضیوں کے جاد نام اسلام دادشن پرانے دے غازی غازی جناب خالد بن ولید سرکاریسے محمد بن قاسم جیسے محمود غز جیسے, جیسے, جیسے, جیسے, جیسے, جیسے اور ڈاکو کہتے تھے ہمارے استاد سپول اتنا مانتے تھے مجھے ان کے حضور ہوتا تھا کا تاریخ کوئی میں آ کے میں ہو مرحلے ہم سے سم کے میرا بچپنا سی شروع جبان دین تو دوری مل کا ملنا سی یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے یہاں تازی بین تھی ہی بے تھے سارے تو آ کے دنیا اور تے مقصد اور نہ خدا نہ رسول نہ دین نہ قرآن نہ ایمان نہ مسلم نہ انسانیت نہ اخلاق نہ آداب نہ تے تے کچھ نہیں سی کتے سور ایڑا کے ہڑا ہرا پہ پہڑا چاوڑ چاوڑتے رات نلبا انتنا کرنا سبق سبق ہے کوئی دنیا اور یہاں پر جنہیں طور دسے جانے سارے بے ڈنگے سن یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی یہاں مذہب نہیں کا اور ہی من تھا کوئی یہاں قوموں کی تفریحے فیا نلکوں کی تقسیمیں یہاں روحوں کی تفریح کے فی جسموں کی کنوی میں تو قوموں کو جتا کر کر کر بانٹ کر کے کہ مسلم قوم کو جا اور پھر مسلم کو بنا دینا کہ یہ عربی ہے یہ اجمی ہے قوموں کی تفریق کیا ہو اب جا کر دیکھو عراقی عرب قوم کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر دے یہ سعودی قوم ہے یہ عرقی قوم ہے یہ فلانی قوم ہے یہ شامی قوم ہے یہ ایرانی قوم ہے یہ علانتی قوم ہے یہ بڑو کی قوم ہے یہاں ملکوں کی تقسیم ہے کچھ آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت ایک تھی اور اب ارب کے لانتی لاہور جتنا ایک ایک حکومت ایک ایک ملک بنا ہوا ہے اور حکومت ہو رہی پھر نام رکھ دیا متحدہ عرب ہمارا لاکھ وانا تقسیم کر کے پھر کر دیا متحدہ واہ تمہارے اتحاد پہ بھی قربان <laughs> یہاں روحوں کی تفریق ہے روحیں آپس میں جدا کرتے ہیں نفرت دلاتے ہیں ایک دوسرے سے اور لانتی جسموں کی تنظیمیں کیا یہ بندانی بندی تنظیم فلانی بندی تنظیم فلانی بنائی اسلام جی یہ جناب جی اسلامی جب یہ طلبا اسلامی میں نے اگلے دن ایک اسلام کے سربراہ سے بات کی میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں سکولوں میں اسلام ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا تولبا اسلام کوپر کے توڑبا بغیرت کے بچے اور بنا دیا تم نے اسلامی توڑابا کیسی عجیب مانت ہے ادھر سے وہاں بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم نے بنا لیا اسلامی جمیت واہ واہ یہ تو ایسے ہے جیسے سور کے اوپر پٹھی لگا دو دورنگ یہ گندا نالا لاہور کا چل رہا ہے لاہور سے گندا نالا اس پر تختی لگا دے باہر سے نہر فرات کا پانی پینے کے لیے یہ کیسی عجیب نہ اسلامی نہیں کفریا طالاب سمجھ بات کیا ہے آگے شازی کہتے ہیں افسوس کرتے ہیں اس مکتب میں میں جاتا لون سنون ہو جاتا جب معلوم ہے پاسوں جن معلوم ہو جاتا کاش کے لیے نہ کھاتا جو آج معلوم ہوا کاش کے اس دن معلوم ہو جاتا لیکن لکھنؤ بھائیو کیا شکریہ کیا شکریہ ادا کرو گے تم حضرت صاحب کا کہ جن کو اس افسوس سے بچا لیا کہ تمہیں جو معلوم ہونا تھا انہوں نے پہلے کروا دیا تو پہلے ہم زندہ باد وہ تو زندہ باد ہیں فقیر بن گیا تو زندہ ہو گیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میری رو دادی ہے برف کبھی اٹھا نہ جائے تو فرماتے بھائی میری بے وقوفی کی داستان تو ہے کسے ہی قصے ہیں میں کون سا قصہ سناؤں تمہیں کون کون سا قصہ سناؤں تمہاری عقل مند طبیعت کہیں اگتا نہ جائے تن نہ پڑ جائے کس سے بہت لیکن پھر آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ میں اپنے ذاتی قصے آپ کو سناؤں نہیں سچ مجھے بھی سنانے کی مگر یہ داستا ہے سارے زمانے کی اللہ کے بندے میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ذاتی کس سے سنا ہوں مگر سنا اس مجبوری سے رہا ہوں کہ یہ خالی میری داختہ نہیں یہ سارے زمانے دیا شاہ جی شاہ جی بہت ہی پراندہ ہے بندے. ایمان جواب گیا تھا کل آگل کا مثال آم ہج آم چمن زادان مغدبی حجن کی روشنی تب دشمن جان کی فرماتے ہیں بھائی یہ قصہ نہیں یہ مثال میں اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں چمن زادان متباد سکولوں کے جو یہ رانتی باغ کے پودے رہنے ان کی بربادی کی داستان کی میں مثال پیش کر رہا ہوں میں آپ کو مثال بنا رہا ہوں جن کی روشنی ہے تباہ مذہب کی دشمن ہے جان مذہب کی دشمن ہے ان لائنوں کی روشنی جب ملتی ہے تو دشمن کے چاتے بن جاتے ہیں ہے جن کی روشنی ہے تباہ دشمن جان مذہب کی ان کی روشنی یہ تباہ جان مذہب کی دشمن ہے کہ جب یہ روشنی پا لیتے ہیں تو اس وقت دین کے قاتل بنا لیتا ہے سمجھ نہیں آئی کرو کی آنکھوں سے دنیا جنگ ایک ہوتی ہے حسرت کی نگاہ ایک ہوتی ہے عبرت کی نگاہ حسرت کی نگاہ اس کو کہتے ہیں یہ بھی مجھے مل جائے یہ بھی مل جائے اس کو ملا ہے مجھے بھی مل جائے عبرت ہوتی ہے یا اللہ ہماری توبہ جو ان کے ساتھ ہوا کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے یہ ہے وہ کیا فرماتے ہیں حفیظ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارا نظر آتے ہیں کتنے خود گرز بین خود آ رہا فرماتے ہیں او بے وقوع مسلح حسرت کی نگاہ سے مت دیکھ یہ ترقی یہ شیطان مجھے نہیں ملی فرماتے ہیں اس میں عبرت کی نگاہ سے دیکھ تو دیکھ کتنے خود گرز لنگ رہا تھا اس میں کتنے خود بین لانگ جو اپنا اُنو کچھ بغل میں رکھتے ہیں اور کتنے خود آ جو ہر وقت اپنے ہاتھ کو سمارنے اور دوسروں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں توج نہیں فرمائی اگر اقبال کی زبان میں اگر اسمال خرم تر لاہوری کی زبان میں کہوں تو یوں پڑھ رہا کل ایک چھری دا خواب گاہے ندی پہ رو روک کہہ رہا تھا کل ایک چھوڑی دا خواب نبی پر ندی پرو روت کہہ رہا تھا کہ مشر ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے پر ایک عاشق دربار مسالت میں رو رہا تھا رو رو کے کہ یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ مصر اور ہندوستان کے مسلمان اب ابتدائی درتا بھی یہ مصر اور ہندوستان مصر کچھ میں آگے آگے تھا مصر اور ہندوستان کے مسلمان اپنی اپنی قولیت اور ملت اسلامی کی بنیاد ہی مٹا رہے غزب ہیں یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو لانتی دیکھنے والے یہ اپنے پر نظر رکھنے والے سنجیو خدا سے ری قوم کو بچائے خدا کا غضب ہے غزب ہے خدا کا غضب ہے امت پر یہ رابر ملا پیر جو اپنے آپ پر نظر رکھتے ہیں بلے کوٹھی بنگلہ گاڑی اسی کے چکر میں رہتے ہیں جی اپنی اولاد کو جناب لندن اور یورپ کو ادھر بھیج کر اور کہتے ہیں کہ جناب مال آ جائے سرمایہ جائے پیسہ آ جائے چاہے یہ کافر ہو جاتا ہے کافر ہو جائے جی ہیں, ہیں، غضب ہے یہ خدا کا غضب اور قہر ہے پر لیڈر اور جو ہیں فرماتا غذب ہے یہ خود بھی خدا کو بچائے پر پورے مسلموں کو اپنی عزت بنا رہے ہیں بگاڑ کر تیرے مسلموں کو بیگا بیگا بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں اور ایک آخر, آخر आ میں کہتے ہیں کہ آخر میں کہتے ہیں ہمیں ہمیں بھلا ان سے واسطا گا تم جو تجھ کیسے ہمیں بھلا ہری میں مغرب اے جین ہری میں مغرب جزائرین حریم میں مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تل سے ناچنا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ انگریز کے حرم کے طواف کرنے والے ہیں بظاہر تو آتے ہیں کبھی آپ کے پاس یا رسول اللہ آپ ادھر کے حرم کی زیارت کے لیے لیکن اندر سے ان لائنوں نے انگریز کے حرم کا کشت کیا ہوتا ہے اور یہ اس کے طواف کرنے والے آئے ہیں دیوال سے بتاؤ ہمیں کہتے ہیں تم سخت ہو میں نے کہا ہم سخت ضرور ہیں پر ان سے کم ہے اللہ اور ان اضرا سے کم ہے دیکھو نا کیا خدمت کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ انسان ہے مگر انسان کے متو بدھ چھ پروا مسلمان ہے مگر اسلام کے مکو دے پروا وہ کیا چاہدوں ہے جس نے ان کی سیرت منہ قلب کر دی یہ کس میں دل کے اندر اسی خبر محسوس ہے بھر دی مگر کیا ہے خطا ان کی مگر کیا ہے تو ان کا نئی تہذیب کی تصویر سے ابرا شور ان کا جینی کیا کسورن کا لوگ شمار کریں کسور سن یہ نئی تہذیب ہے یہ ایسی پخت کمینی اور لچھی کہ ان کے پاس آئی ان کا شعور ادھر سے آیا تو یہ بے شعور بن گئے توجہ نہیں کی جیسے مجھے کہنے لگا ایک چک کہتا ہے اگر سگولنا بڑھتا ہے تو شعور کیسا آتا ہے میں نے کہا انگریزوں کے پاس شعور ہے وہ ماں پر چڑھ جاتا ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا لانٹی کا ایسا پاگل ہے جب دینے والے کے پاس نہیں تو لینے والا ٹوٹا بھر کر آئے گا یہ تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے سمجھے ڈھگے رکھے ہوں سان رکھے ہوں بکرے چھترے رکھے ہوں اور جناب کوئی ولٹویا لے جائے کوئی برتن لے جائے گئے ہزل لسی تو دے دیں وہ کہے گا کہ وہ نیچے کھڑا ہوا ہے شابش ٹول ہے بچہ کبھی سان جی کٹے بچے اور سان رکھنے والوں کے گھر سے لسی تو انگریزوں کے گھر سے شعور بھی بے شوروں کے گھر سے شعور بھی وہ ماں پر چڑھتے ہیں دلہ جو اس کو شعور والا سمجھے کافر ہے یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ جس کو قرآن کا لا یا شورون جو کہ شورون کافر ہے اس نے اللہ ہٹا دیا سمجھنے لگی بات کی جس نے قرآن کا ایک فکر کر دیا کافر ہو گیا قرآن کا تھا لا یا شورون وہ کہتا یا شورون لا ہٹایا کافر ہو گیا سمجھنی بات کیا بس دو شیر رہ گئے ختم ہوگی کہانی آردی. آپ کا پیٹ شریف شدید انتظار میں ہے انہی انہی کے حال پر صادق ہے حضرات اکبر سادکرتے ہیں لڑکے ہمارے نور پی تھو کرے غضب یہ ہے کہ بجھ لیتے ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں فرماتے ہیں ان کے حال پر حضرت اکبر آبادی کی بات سچی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ترقی پاتے ہیں نور دل کھو کر نور دی غضب یہ ہے کہ بجھ لیتے ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں اپنی روشنی بجھا لیتے ہیں گھر غیر کی روشنی حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں ان, ان اللہینوں کی اسی نئی روشنی کے لفظ کے خلاف حدیث رسول اللہ سناتا ہوں جو بے حقی امام نے شریف کے اندر نقل کی ہے روایت کی ہے اور ان کے علاوہ بھی تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے نارے مشرقی مشرقی اور مشرقوں کی آگ سے روشنی مت لو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ حسین پوچھا گیا مشروب سے مشورہ مت لو مشروبوں سے مشورہ مت لو رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ مشروب لیکن آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مشروب مشرقوں کی آگ سے روشنی مت کیوں میرے آقا کا دیکھ رہے تھے وقت آئے گا نئی روشنی کا نام لیں گے اور کہیں گے نئی روشنی حاصل کرو میں پہلے بتا دوں روشنی لینے کے قابل ہی نہیں گھر سے روشنی لے گئے تو روشنی تو مل جائے گی لیکن جگہ سڑ جائے گا توجہ روشنی مل جاتی ہے بھائی لیکن گھر کا گھر جل جاتا ہے گھر جل گیا تو اس روشنی کو کیا کرو گے اب کہ اللہ میں نے ٹھیک کہا اکبار کہتے ہیں ان کے کلام پر ہی ختم کرتا ہوں کس ختم ہوگا اقبال فرماتے ہیں کسی خبر بھی کے لے لے لے چراغ کرچرانست کسی خبر چلو کل چرا گو کسی مصطفی جہاں میں آج لگاتی ارے بھائی سنو اقبال جی کہنا چاہتے ہیں ہر اسلام کے نام لینے والے کی روشنی کو رسول اللہ کی روشنی مت سمجھنا ہے یہ کئی ابو لحب ہیں جنہوں نے حضور کی روشنی تو اٹھائی ہوئی ہے لیکن روشنی سے آگ سے دو کام لیے جا سکتے ہیں گھر روشن کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور گھر کو جلانے کا کام بھی ہاں وہ فرماتے ہیں یہ وہابی یہ دو بندی یہ مررائی یہ نیچری یہ سکولی جو اسلام کی روشنی لیے پھرتے اور کہتے ہیں اسلام اسلام یہ کا بچہ گھر جلانے کے لیے روشنی استعمال کر رہا ہے بچنا اسلامیہ پبلک اسکول پر نہ دیکھنا روشن کالج کا نام نہ دیکھنا یہ گھر جلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کتے کا بچہ سوکھوں ماں تمام شکا ہے دوستوں وعدہ کے مطابق آج افی جلندری مرہوم نرم کی نرمسر کی دوسری قسط پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرماتے ہیں چلو ہدیاں چلو ہدیاں ہی سمجھو میری میرے بیانی کو اجازت دو کہ لاؤ اب نتیجے پر کہانی کو فرماتے ہیں چلو جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے مسجد و مکتب کے متعلق اور اپنی سکول میں جا کر جو تباہی دیکھی یہ ساری کو تم ایک پریشان بیانی سمجھو کہ میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں لیکن مجھے اب اجازت دو کہ میں کہانی اپنے نتیجے پر لاؤں اور بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں پر متحم ابھی انوان ہی پیشے نظر تھا نو کا حوادث نے ورک الٹا کتابیں زندگی کا یہ وہ دن تھے کہ گل کلے لگے تھے باز ہستی میں بہار رنگ بو آوار تھی انسان کی بستی میں جوانی آ گئی عشکا گیا بے چارگیا نئی بار فگی آئی نئی آرگیا پر ماتے ہیں میرے ابتدائی جوانی کے دن سے بات جوانی آئی دنیا کا عشق آ گیا بے چارگی آ گئی کہ عشق بھی دنیا کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہاں آوار گیا گئی آوارہ ذہن بن گیا ابتدا میں آوارہ ہو گیا جوانی کے اندر چمن زار سادت پر گھٹائیں شول ریزائی مغرب سے الحادی ہمائیں تیز تیز پرمات نیک بختی کا جو میرا باغ تھا نیک بختی کے میرے باغ پر گھٹائیں شو لہذ ایسے گھٹائیں آئیں کہ جنہوں نے آگ برسا دی میری نیک بختی کے باغ کو جلا کر رکھ دی وہ کیا روخ مغرب سے لہا دیز تیز, تیز آئی روخ مغرب سے او مغرب والے پاس ہوں یورپ والے پاس ہوں الہادی میں بڑیا تیز تیز آئیاں الہاد کہتے ہیں کفر کی طرف میلان کفر کی تہذیب اپنانے کو کفر کے نظام کفر کے جناب جی فکر و عمل کی طرف جب قلبی میلان ہو جائے تو اس کو الہاد احاد تو یہ کفر ہے الہاد کفر ہوتا ہے سمجھ بات کیا ہے میرا توجہ سے کہا نا سبحان اللہ پرماتے لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی مزا کے کی بن کر میری رسوائیاں دوڑی پر ماتے یار کیا بتاؤں ایسی لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی ہوئے ہوئے کہ تھا شیطان شیطان کے سائے مجھ پر پڑ رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ تو باوتسیم کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے تھا شیطان کا سہایا کیا مطلب کہ انگریز کی تعظیم دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہو رہی تھی لیکن سراسر شیطان تھی تباہ کرنے والی تھی. نگاہ کون تھا مجھ پر یہاں جس کی نگاہ ہوتی یہ مکتب تھا کوئی مسجد نہ تھی جو سد رہ ہو تھی پر کیا تیار یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا کوئی پاسمان نہیں تھا کوئی نگاہ نہیں تھا کوئی محافر نہیں تھا کیونکہ یہ مکتب تھا سکول تھا کوئی مسجد نہیں تھی جو میرا دین ایمان انسان بچا لیتی فقط ماں باپ نے حسرت سے دیکھا اس تباہی کو مگر وہ روک سکتے تھا ہے مگر وہ روک سکتے کس طرح کہاں اللہی کو میرے ماں باپ حسد کی نگاہ سے میرے دین کے بعد کو اجڑتا ہوا دیکھ کر روتے تو تھے لیکن سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے کہ راہی تھا اس کو کیسے روکتے میں بے دین بن چکا تھا لا مذہب بن چکا تھا آج ہے آوارہ بن چکا تھا وہ کیسے رو میرے مکتب کے استادوں اتنی مہربانی کی کہ میرے پاس بانو ہی اس میری پاس بانی کی فرماتے ہیں میرے جو سکول کے کبھی نے استاد کے انہوں نے اتنا مہربانی کی کہ مجھے میرے محافظوں سے بچا لیا مجھے میرے محافظوں سے انہوں نے عجیب چوکی داری کی کہ مجھے کہنے لگے یہ جو ہے نا یہ لوگ محافظ کون سے دینی مان کے علماء بزرگان بزرگان دین جو تھے صلاح علماء جو تھے فرماتے ہیں وہ مجھے سکول کے جو ملحون استاد تھے نا وہ کہتے تھے ان سے بچنا بھائی یہی لوگ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں فرماتے ہیں کیسے عجیب ملون تھے میرے استاد کہ جب وہ مجھ پر مہربان ہوئے تو مجھے کن سے دور رکھا مجھے چوکی داروں سے دور رکھا کیونکہ وہ لوٹنا چاہتے تھے تو میرے محافر جو تھے وہ صرف صلحاء اور علماء تھے تو سلا اور علماء سے دور رہنے کا وہ مجھے سبق دیتے تھے کہ کہیں اس کا دین ایمان بچانے والے اس کا دین ایمان بچانا لیں لہذا جب یہ اپنے چوکی داروں سے محافظوں سے پاسبانوں سے دین ایمان کے محافظوں سے دور رہے گا تو اس کا دین ایمان تباہ کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے اس وجہ سے ان غلطیوں نے یہ کام کیا کہ میرے پاس ہی ہی میری پاسبانی کی ایمان سے بتاؤ بھی ایسا نہیں یہ سکولی طبقہ پروفیسروں کا لہینوں کا پاسٹروں کا یہ کیا کرتا ہے یہ کہتے ہیں بھائی اور قریب مت جانا رہے بھائی یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ لوگ ہیں کیوں ان کو پتہ ہے یعنی بھیڑیا جو ہے نا بھیڑیا جب بکری کو کھانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے تو گلہ بان سے اس کو دور کرنا ہے اگر وہ بکریوں کے محافظ سے بکریوں کو دور نہ کرے تو بھیڑیا کامیاب کیسے ہوگا بھائی یہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حضرت پروفیسر صاحب اور ماسٹر صاحب یہ تھے نا یہ مجھے کھانا چاہتے تھے مجھ بکری کو اور بچانے والے ہمارے جو تھے وہ تھے علماء اور صلہ انہوں نے کہا ان سے بچنا ان کے قریب مت جانا بھائی ذرا ورنہ نہیں کر سکو گے سمجھنی بات کیا ہے یہ کارندے تھے شاید اب آسمانی کے حوالے کر دیا مجھ کو بلائے نا کے فرماتے ہیں یہ استاد کہتے ہیں یہ تو حضرت آسمانی عذاب کے کارندے تھے آسمانی مصیبتوں کے کارڈے تھے یہ جی لہیر استاد نہیں تھے ارے بھائی ہم کیا کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بھولے مسلمان سکولی پیر سکولی استاد سکولی حاکم یہ شیطان کے ہیں ان کو استاد اور حاکم کہنا اور پیر کہنا حرام ہے ہاں اسلامی پیر اسلامی حاکم اور اسلامی استاد ان کو حاکم پیر استاد کہو ان کو نہ کہو وہ ٹکیٹ ہیں تمہارے وہ ڈاکورزن لان تھی اور ہماری بات کی تصدیق یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ تھے شاید حوالے کر دیا مجھ کو بلائے کے فرماتے ہیں لانتی نے ایسا کام کیا کہ مجھے اچانک مصیبت جو تھی نا وہ لادینیت کی اس کے سپورٹ ملتی ہر لیکن آگے فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور میں بے دین بلحل بنا ہوں نہیں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجا محلہ ہے نئی تعلیم کی تکمی یہی لاکا ہے فرماتے ہیں یار ایک میں نہیں رو رہا ہاں میں نے بسمل تڑپ رہا یہاں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا جن کو ماں باپ نے بے وقوفوں نے ترقی شیطان ترکیب شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو ترقی کے خیال میں انہوں نے سکول میں ڈال رکھا ہے اور ان کا وہی انجام ہوگا جو حفیظ فرماتے ہیں میرا ہوا ہے سمجھنی بات کیا رہی رہی ہزار در ہزار اب ہاں پری بن کر بلا آئی اڑا کر لے چلی مجھ کو سر بازار رسوائی اٹھا کر لے چلی مجھ کو فرمایا نئی تازی تعلیم کی پری آئش شیطانی وہ مجھے اٹھا کر لے گئی سر بازار رسوائی اٹھا کر لے چلی ارے عام رسوائی کے بازار میں مجھے لے گئی پرانی وحشت اچھلی تازہ مضمو ہو گیا پیدا سواد نجد میں اور مجموع ہو گیا پیدا فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں کہ پرانی وحشت اچھلی تازہ مضمو ہو گیا پیدا پرانی وحشت جو اسلام سے وحشت اور اجنبیت کافروں کو ہوتی تھی اس طرح مجھے ہوئی اور ایک نیا مضمون پیدا ہو گیا نجد کے علاقے میں میں ایک دنیا کا نیا مجمون پیدا ہو گیا سواد نجب سمجھ آئی کہ نہیں آئی ذرا توجہ سے کہیں صبح سر سودا زدا سر چل نکلا نیا پتھر دوڑنے کی دھن میں جل نکلا جی کامیابی فریاد جمع جمع اپنا پہاڑ چوٹن لگ بیٹھا چوٹ پہاڑ چوٹتے چڑتے مر گیا پہاڑ کتوں جانا جی فرہاد شری فراد کی کہانی مشہور ہے فراہد آشق سے جناب شرط رکھی گئی شاہ پہاڑ کٹ کے ختم کر تو تو ہٹا دے پہاڑ ہٹ جائے گا وہ تے پہاڑ چکد چکد ہٹانے ہٹانے مر گیا کہ میں بھی اسی طرح میں بھی ایک نام مرادا نے پہاڑ اکتے دا بے شا یہ دنیا ہے اور تون نے حاصل کرنا نہ لالا تھی نہ محمل تھا نہ تھا مگر دستو گرے سے مگر دستو گرے بان سے کوئی دستو گرے بان تھا آ کے سارے خواب ہی سن آندے سن ترقی تو ہے سی بربادی ایوے سام خواب خیال ہی بخایا گیا کہ انج ہو جائے گا تو کر لو گے تو کر لو گے کہیں بہرے سخن میں غرق ہو جانا پسند آیا کہیں نغمے کے بازاروں میں کھو جانا پسند آیا کہیں باتیں باتیں ہیں بس باتوں میں مصروف ہیں اور جناب باتوں میں ہی اپنی کامیابی کے سارے باغ دیکھ رہے ہیں جناب اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ نغمے اور گانوں اور جناب ان میں مصروف ہو جاتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے اسی میں وقت گزر رہا ہے خیام خام خیام خیال, خیال خام بلبل بل کے خیال خام میں الجھا رگ گل میں پھسا میں رنگ و بو کے دام میں الجھا میں اگر کر رنگ روزانہ نہیں تھا حقیقت میں لے چاہے کونے کی پھنسا دیتا انہوں نے کیونکہ یہ جو ہے انگریزی تہذیب یہ ہے ہی ناکامی کی کہانی ساتھ اللہ تعالی معافی تھا فرمائے خیالی آبلوں کی دعوتیں دی خارزاروں کو زبانی ہی زبانی آگ دکھلا دی چناروں کو فرماتے ہیں صرف خیالی آبلوں کی دعوتیں دی خارزاروں کو جہاں پر کانٹے ہوتے ہیں جی تو خیالی آبلوں کی دعوتیں دیں دعوتیں دیں خارزاروں کو خارزار یعنی خیالی آبلے ہوتے ہیں نا پاؤں میں جو پڑ جاتے ہیں آبلے جو پڑ جاتے ہیں پاؤں میں سمجھ بات کی آئی تو لی آبلوں کی دعوتیں دی خارزاروں کو کہ جہاں خارزار جہاں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں جس علاقے میں جس جگہ پر اس کو خارزار کرتے ہیں تو خیالی آبلے یعنی خیالی جو پاؤں میں وہ پھوڑے پنسیاں بن جاتے ہیں چلنے سے تو چالے جن کو کہتے ہیں تو خیالی آبلوں کی خارداروں کو میں نے خیالی آبلوں کی دعوتیں دی کیا مطلب, مطلب, کہ مطلب کہ میں نے کہا بھی اب اس میں مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی اور پھر کامیابی ہوگی تکالیف ہوں گی اور پھر کامیابی ہوگی حالانکہ نہ کامیابی تھی لیکن صرف مصیبتیں تھیں زبان ہی زبانی یاگ دکھلا دی چناروں کو چنار کا درخت ہوتا ہے جو بغیر پھل کے ہوتا ہے اور اس کے پتے اس کے پتے انسان کے پنجوں کے جیسے ہوتے ہیں تو میں نے زبانی آگ ان کو دکھلا دی کہ بس آپ جلنا پڑے گا یہ ہونا پڑے گا بلان ہاں جی جب حقیقت کچھ بھی نہیں یعنی انگریزی تعزیت میں خیالات یا حقیقت کچھ نہیں ہے وہ شاعر اپنے انداز میں مختلف آیات اور استعارات سے اسی ایک بات کو بیان کر رہا ہے مختلف رنگوں میں ادھر یعنی حقیقت نہیں تھی صرف جھوٹ اور تھا جھوٹ تھا اور ناکامی تھی جس کو انہوں نے کامیابی کا خواب بنا کر دکھا دیا یعنی انگریزی تہذیب جو ہے یہ سوائے ناکامی اور ہلاکتوں کے اور کچھ نہیں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں توجہ نہیں کی ذرا ذاق سکے فرماتا ہے کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا خیالوں میں کہ بس ابھی چند دن آئیں گے اور میں پوری دنیا کے تمام سامان جیسے ہر لڑکے سکولی کا یہی حال ہے یہی خیال ہے وہ کہتا بس جی پوری دنیا کے عیش و ایشوشت کا سامان میرے پاس ہوگا ایک دن آئے گا اور میں ہوں گا اور تو جناب کا یا ہوگی کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا کبھی پھوٹی ہوئی تتدی تھی ٹوٹا ہوا دل تھا خیالات میں سارا سامان میرے پاس ہوتا سینسی یہ ہوتا کہ ٹوٹی ہوئی تقدیر مقدر سامنے ہوتا کہ یار یہ کیا ہے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا رہا ادھر سہنے حرم سے جان بے بجا نکلا سہنے حرم سے ہے حرم کے سہن کو شیتانی تھبڑا کا نہ مسجد یا نہ متبیاد سوارا بھی کیسے جوش مستی کا اوستھی اور میں تھا اور میں تھی یہ لگتا جوش بستی کا بگولا میں جوش بستی کا ایک آگ بگولا بنا بند نمس کیا اوستھی اور میتھا اور جھولا خود پرستی کا بس ہر وقت اپنے پوجا پاٹ اور اپنے یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ کہوں یہ کھاؤں گا یہی ہر وقت کیجیے خود پرستی کا جھولا کا جھوٹا اور آپ سے کچھ بے یہی آئے گا خدا پرستی کی بجائے وہ لانتی دنیا پرستی اور خود پرستی نہیں کوئی سرسام تھا شاید کہ سر ہوا تھا میں کوئی سرسام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا سر سام آ کے سر پہ چڑھیا سی اللہ جی میں گرمی کا تو سر پہ چڑھ جاتے بندے چکر ہوتے ہیں تو روشنی سے مال جاتے میرا حال وہی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا ہوا تھا میں بس آندھی تھی لگتا ہے کہ جو مجھ مجھے آ مگر یہ نشا بے کہیں آخر بے وفا نکلا مجھے مفلوج کر کے صورت سورج نکلا ہے کیا کرتا یہ عجیب بے قید نشا کو چلوتا ہے قید چلو تو آتا ہے تو ضرور آتا ہے یہ ایسا لانتی نشہ آتا جس میں ضرور ہی نہیں تھا سوائے پریشانی کے کچھ نہیں تھا سے پیڑ لب گئی <laughs> نشہ ایسا تھا کہ سوائے پریشانی کے کچھ آسل نہیں تھا بے وفا مجھے مفلوج کر کے جس طرح صبح کی ہوا چلتی ہے چلی جاتے پیچھے چکا ہو جاتی ہے یہ حال تھا بس آیا ایک دکان اور بجے لگوں کا چلاب تھا کلو میں چڑھ کر اتر جانا نہ جینا اب مجھے آسان نظر آیا نہ مر جانا ہے جی حقیقت کی منظور کشی میں کمہار حقیقت بیا فرمایا کلزوں میں امید میرے امید کا فریا چڑھا ایسا اترا کتنا جینے کا رہا نمبر کا سکولی بے وقوف دیکھ تو سر جو تم سے زیادہ پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے افسر رہے جو بہت بڑا افسر کی رہا ہے ابھی جالندری صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا ڈگری حاصل کر لی وہ تو اتنا اپنی ناکامی پر رو رہے ہیں ارے بے وقوف تیرا کیا سو اس وجہ سے رونے سے پہلے ہی دھو لے ہبس گم ہو گئی آخر ہجومے یا سو ہر میں یہ فتنا سو گیا نیند گئی گئی طوفان میں جس جب کوئی امید پوری نہ ہو سکی تو ہبس چلی گئی پھر سے ختم ہو گئی پھر کیا تھا محرومی اور نومیدی کا ہجوم تھا میرے یہ فتنا سو گیا اور مجھے طوفان کے اندر نیند آ گئی طوفان میں نیند آ گئی پر کے طوفان میں سو آ گیا ہوئی رخصت خیال خواب کی ہنگام آرائی پری دنیا کے اندر میں تھیا اب میری تنہائی خیال و خواب دی ہنگامہ رائی پہ جڑا جلوس و سب ختم ہو کے بس دنیا بھری تھی اور میں کرنا کوئی غم بانٹنے والا بھی نہیں تھا کہ یاد تیرے ساتھ کیا ہوا نتائج رہ گئے با خیالے جو فرمایا جو شجوانی کے ولولے تھے وہ سب ختم ہو گئے نتیجہ یہ ملاب کے تمنا میں بیٹھا تھا تو در سے جواب ملا لٹ کرانی تو ابھی نہیں دیکھ سکتا شروع میں دیکھ سکتا میرا بیڑا گھر کو گیا تمہارا لو دو خستہ میری جر اچھی کستا تھی میری امید بابستہ نشے کا کمار چڑھا ہوا تھا اگڑا لے رہا تھا آج درمادہ خستہ حالت تھی جت میری امید کا میری امید ہے وہ بدی ہوئی تھی کہ کوئی پوری نہیں ہو سکتی تھی اب آگے سیلاب الہاد اور کشتی ہے ملت سیلاب اور کشتی ہے ملت کی کشتی گوم مسلم کی کشتی کیسے الہاد اور پیتینی قصب کے سیلاب میں پھنس گئی اس تعلیم سکولی کے ذریعے افیل جانک اس کا منظر پیش کرتے ادھر غور کیا کلیا کھیت محشر نظر آیا جب سیلاب عالم گیر کا مل نظر آیا میں اپنے دنیاوی پرستی کے نشے میں مست تھا ایک دیکھتا ہوں کہ ہر طرف دنیا کاف جس سما ہے اسی طرح ہنگامہ نفس و نفسی کی پکار ہے ہر آدمی جو ہے وہ جناب ایک پرستی کے جناب چکر میں پھنسا ہوا ہے اور یہ اسی کوشش میں ہے یہ لے لو یہ لوٹ لو یہ کھا لو یہ پی لو وہ لے لو اسی چکر میں ہے جدھر دیکھا نظر آئی سکون آشنا موجیں چلا سے شورنگیز سورنگیز آتشی زیر پا موجیں میں نے جدھر نظر کی نا یہی دیکھا کہ بھائی طوفان ہے موجیں ہیں اور ایسی ہیں کہ ٹھہرنے والی نہیں لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں لا لیت اور الہاد کے طوفان کی موجیں بلا کا جوش پوشیدہ تھا موجوں کی روانی میں تمام تھی اس طرح جیسے لگی ہو آگ پانی میں موجود بلا دینی ہوا دس بھی نظر آتے تھے کریائی بلائیں بھی چھلک پر چھا رہی تھی تند طوفانی گھٹائے بھی آل شیر پر غور سونے کے پانی کے ساتھ لے کے میرے قابلہ بھائی تہے آب اے تھی نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھیں بننے والوں کی فریادیں جتنا دنیا کی نئی ایجادات ہے نا میں نے دیکھا کہ ایک گناہوں کا سمندر ہے پانی ہے اس کی تہ میں یہ پڑی ہوئی ہے اور جو ان تک پہنچتا ہے وہ گف گنا لاطینیت کہ پانی کو عبور کر کے تہ میں جا پہنچتا ہے کیا مطلب, کیا مطلب کہ جو بھی سہسی جادات حاصل کر رہے تھے افیس کا تحمت چاہے وہ ملا چاہے وہ پیر چاہے عوام چاہے کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے وہ بے دین اور بے انتہا درجے کے بے غیرت بے گناہ گناگار بنتے تھے اور پھر جا کر ان کو تو یہ سہسی چیز مل جاتی تھی بے ماسی ماسی ماسی ماسی کے پانی کی تہ میں یادیں دہائی دے رہی تھی گھومنے والوں کی فریادیں اور جو ڈوب رہا ہوتا تھا وہ پیچھے بتانے کے قابل تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے اندر سے فریاد اور نکل رہی ہوتی تھی کہ یار وہ یہ کہ وہ روتا تو تھا لیکن پیچھے سنا نہیں سکتا جنہیں باہر گنہ گاری میں روکتے ہیں نشینی تھا نظر آیا کہ ان کا ڈوب جانا اب یقین تھا جن کو ذوق تھا کہ گناہگاری گاری کے سمندر میں بھائی ضرور نیچے پہ پہنچیں گے پورے سب گناہ کریں گے اور جو چیز جو بھی برائی آتی ہے سب کریں گے سب کو کچھ کریں گے کر کر لیکن لے کے نیک مرتبہ پیش نیچے پڑا ہوا سامان ہے نا سائنس کا تک تو پہنچیں گے نا تو اکبر اللہ اکبر حفیظ فرماتے ہیں نظر آیا کہ جن کو تھا کہ ہم ہر صورت میں سینسی حاصل کرنا ہے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ڈوب کر رہیں گے اور گناہوں کے سمندر میں یہ ڈوبیں گے اور پھری جا کر پائیں گے ہمیں یقین ہو گیا کہ کیا مطلب انہوں نے بے مان مرتل دین بنائی کیا ہے کیا بات کہتا ہوں نگر آیا میں ایک کشتی میں ہوں کشتی ہے بوسیدہ سواروں اور مل ہوں کے ہاتھوں سے دیبا میں کیا دیکھتا ہوں جب آپ اس لاطینی کے سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے میں اس کشتی میں بیٹھا ہوں لیکن وہ دو اور پرانی کشتی ہے کہیں سے تو اس کو ملاحوں نے نقصان پہنچایا ہے پیروں اور ملوں نے وہ کشتی اسلام کی اسلام کی کشتی تھی وہ سیدھا مسلم قوم کی ایمان والوں کی کشتی تھی وہ سیدھا جو چل رہی تھی جس کو کہیں سے تو ظالم مل... مل... ملاؤں اور پیروں نے اس کو نقصان دیا تھا اور کہیں سے جناب سواروں نے بیٹھے ہوئے پھٹا توڑ لیا کہ یار چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہے نیچے ہے کیا بن تو اب کشتی بھی ساری سیدھا اور پرانی اور خستہ حالت میں تھی اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ کشتی ایک رحمت تھی اخوت نام تھا اس کا بشر کو غرق ہونے سے بچانا کام تھا اس کا فرماتے ہیں وہ کشتی کیا تھی وہ کشتی شرابر حرمت کی وہ کیا ہے وہ مسلمانوں کا تو آپس میں اخوبت بھائی چارگی دین دین کے رشتے میں آپس میں مضبوط رہنا وہ تھی کشتی اجیت اور وہ اخوبت اور بھائی چارگی اور محبت اور الفت اور نبی پاک کے محبت والی اور دین والی جو کشتی تھی نا مسلمانوں کی وہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتی تھی کہ اللہ دینیت کے سمندر میں اگر بچنا ہے تو ہم نے آ ہزارہ در ہزار ابلی جی چلا جھیلی تھی تھپیڑے اس نے کھائے تھے اس نے ہزار مصیبت اس مسلمان اس دین والی کشتی نے دیکھیں سن ہزار تھپیڑے کھائے ہزار جفاو ہزارہ جاتیاں یہ ہر سیلاب تیاری تھی یہ ہر طوفان سے نکلی تھی نئی جل نئے ارمان نئے ساما سے نکلی تھی اے وہ صحابہ کے دور سے چلی تھی یہ کشتی اے صحابہ کے دور سے چلی تھی اٹھایا بار اس نے ہر بلائے نہ کا دکھایا بیج ہر بار اس نے اپنے بانی کا ناز نارا رضو محمد فرماتے ہیں ہر بار اس نے مصیبتیں جو اچانک ہیں سب اٹھائی تھی اور اس نے اب ہر مرتبہ ہر مرتبہ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر اپنے بانی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھا دکھایا یہ اسلام کی کشتی نے ہے دش کے مقابل میں دکھایا تھا کمال نے گزارے تھے ہزاروں سٹے پنجا سال اس نے اس وقت کی تاریخ ہے. ایک ہزار سو سال یعنی تیر ساڑھے تیرہ سادی قوت کی یہ کشتی مستقب تھی کام پر اب بھی نما رحمت اللہ عالمی کے نام پر اب بھی ثقاف کے نام کے ساتھ کشتی چل ہے مگر واہ حسر اس وقت میں غفلت تھی سوار اس پر مسلط ہو گئے تھے خود غرض ار با بے کار اس پر مسلمانوں کی اور محبت اور بھائی چارگے والی ہو دوستی اور غیر کے ساتھ دشمنی اور آپس میں محبت اور دوستی ایک افسوس کہتے ہیں واہ ہنس رہا ہے افسوس پر گفلت آ تھی اور خود غرض ملوم لوگ اس کشتی کا سوار لیں جب مسلمانوں کا نہیں اپنا <مسلمان> مسلمانوں کا نہیں <مسلم> اپنا دنیا کا گھر سنوارنا چاہتے <مسلم> مسلمانوں کا اجاڑ خود کو بسانا چاہتے ہیں یہ اس کشتی کے تختے توڑ کر سیکھے پھر پیرا کی یہ اس کشتی میں روزن کر کے منواتے تھے چالا کی کشتی کے اندر سراخ کر کے یہ لانتی لوگ اپنی وہ کوئی کام کیے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی ماسٹر کو فلان کو ملا ترقی کر رہا ہے کوئی شکالر ہے کوئی بتر ہے, ہے, ہے کوئی کچھ بلا ہے یہ لانٹی کیا کرتے تھے اس کشتی میں سوراخ کر کے اپنی چلاکی منواتے تھے تاکہ انگریز ہمیں کہیں ارے بھائی بڑا چلا کر دے تو اسلام تک کو ایسا نقصان کر دیا دل ان کے ہو گئے تھے سشیت سے یہ اکثر طاقتے تھے آگ اسی کشیدی کے بن سے اسلام اور مسلمانوں کو جلا کر یہ آگ جلانے کے آگ کا اپنا کیا جلانے تکل تکلف برطرف طرف کی بات نہیں کرتا حقیقت سکتا ہوں تکلف برطرف میں بھی انہی کے ساتھ شامل تھا انہیں لوگوں کا تابے تھا اسی حصہ لے عامل تھا کہتے ہیں کیا جھوٹ بولوں اور کیا تکلف کروں میں سیدھی ساتھ بات کرتا ہوں آن لائنوں میں میں بھی شامل تھا جو اسلام اور مسلم قوم کے ساتھ یار ہم اس کشتی میں تھے دریا بے پایا میں تھی کشتی ہوائیں تند میں سیلاب میں طوفان میں تھی کشتی ہم اس طوفا کی زد پر تھے مگر بے فکر و بے غم تھے بلائے خارجی طوفان ادھر سے طوفان خطرناک ادھر سے کشتی کے اندر بیٹھنے والے ہم مصیبت باہر سے طوفان مصیبت یعنی کیا مطلب ادھر سے لادینیت کافروں کی طرف سے آ رہی تھی اور ادھر سے ہم مسلمانوں میں رہ کر پھر اپنے دین کو اپنے قوم کو برباد کرنے کے اندر اندر سے ہم مصیبت تھے باہر سے وہ مصیبت تھے بلائے جانے ہستی تھی میری ہماری یہ تناسان بیٹھیں گے آرام سے کوٹھی بگلا لیں گے اور آرام سے دس نوکروں گے دس گاڑیاں ہوں گی کھولو گے ہاتھ لانا پڑے گا دروازے گاڑی کے اور کھولیں گے ہم افسر ہوں گے سار ہوں گے ٹماٹر ہوں گے سر بات نہیں سمجھ آئی یہی بھوت سوار فرماتے ہیں اسی تناسانی کے بھوت نے مجھے آنے پر کیا اور سکولوں نے یہی یہی تعلیم دی جا رہی جان ہستی تھی ہماری یہ تناسانی جب کعبے سے کفر اٹھے پر مسلمان کہا ہم کابے کو پھر اٹھانا شروع کرتے ہم نے کعبے سے کفر اٹھا کر لوگوں کو دے رہا ہے اب ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملا خدا جانے کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں بہرحال کسی بزرگ کی تو بات کرتے ہیں نا کہ جس کو انہوں نے کہا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی کا مل کشتی تو ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ اس کے توڑنے والے ملح بھی تھے اور جناب سوار تھے وہ بھی تھے گور باہر سے طوفان تھا اے جی اتنے مصیبتیں تھیں لیکن ملاح جو تھا کلا تم کی یہ تی حوا دس یہ بے باقی مہاد منظر کی غزنا کی شبے تاریخ بھی میں اجل کی نیتیں بے داد مگر کستا <سلام> نا کار مجھ دار میں وفا کی سسکیاں قیمت کا قسمت کا رونا موت کا حسنا قسمت فرماتے ہیں وفا کی سسکیاں کر رہی تھی قسمت کا رونا تھا موت ہنس رہی تھی کہ ادھر کشتی ہے ادھر منتھار ہے اور فقط ایک سر پھرا ہے شاہ جی پتا نہیں اب خدا جانے وہ کس کو کہہ رہے ہیں امام محمد روا کی طرف اشارہ ہے بہرحال ہے یا میاں شیر ربانی کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے جس نے کس کی الٹی قسمت کو سیدھا کر دیا یہ غاہر بات ہے اسی کی طرف اشارہ فقط فقط ایک ہر سرفرام اللہ طوفانوں سے لڑتا تھا ہوا کے آب کے جنوں سے سی فانوں تھا اگر چ جی نام میں امبو در امبو انسان تھے یہ سب ملاح کے ہم قوم تھے یا مسلمان تھے یہ سب تھے یہ سب تھے اقل و جر میں اسکندر اسکندر مگر آرام سے لیتے ہوئے تھے لاؤ کے اندر مسلمان چلی جاتی تھی کشتی قسم کی موجوں سے ٹکراتی بھرتی بیٹھتی دبتی دباتی اور چکراتی کہیں گردار کے منہ میں کہیں پرشوں اور بھارے پر کبھی اس کے اشارے پر کبھی اس کے اشارے پر ہوا کے دوش پر فار اس لی تھی پہاڑھ کے ٹکراتے تھے یا پانی کی موجیں تھیں سڑک پر بے تحاشا دوڑتے تھے ابر کے گھوڑے کڑکتی بجلیاں برسا رہی تھی آرے اڑا کرتے تھے ستموں سے کر کے جس طرح رستے اکھڑتے جا رہے تھے رستہ رستہ ناؤ کے پستے تھا جب کوئی پرواہ نہیں تھی ناؤ والوں کو پوسا میں نظر آتی تھی خامی با کمالوں کو انہیں معلوم تھا کشتی کو ہے گھر بھر میں یہ بیڑا اب نہ تیرا ہے نہ میرا ہے انہیں دعوے سے دارے زندگی میں خدائی کے انہیں گریاد تھے گرتاؤ میں مشکل پشائی کے یہ پہ کر سکتے دار تکلیف کھا سکتے تھے تقریروں میں طوفانوں کی تصویر آئے آئے اور کچھ کر نہیں بھکتے تھے یہ بلا وکر لوگ تھے ہمارا کاف مراد سب کچھ جان جاتے تھے چاہے دریا نمبر کی نظر پہ جان جاتے تھے یہ سب چوز یہ سب یہ سب چاؤ جو پاؤں پھیلائے وہ کشتی میں لیتے تھے پرانے نا خداؤں اور مل کے بیٹے تھے پرانے نا خداؤں اور مل کے بیٹے تھے کوئی کا بیٹا تھا کوئی کا بیٹا دا. جو چوتاؤں پہلائے وہ کسی میں لیتے تھے پرانے نے نا سداؤں اور مل کے بیٹے تھے مگر وہ سر پلا یہ بھانگ دور نہیں ہو رہا پتا نہیں سمدھن سے کون سا مراد ہے ان کا مگر وہ سر پھرا مل تنہا تھا اکیلا تھا ادھر موجوں کی شدت تھی ادھر پانی کرلا تھا وہ چلاتا تھا اٹھو بھا آؤ ادھر آؤ ذرا ہمت دکھاؤ دس بالو کام ملاؤ ہمیں اڑ چکی ہے کی فکستہ ہو چکی ہے لاؤ مانگو خیر بانو خیر جانوں کی فرمانے لگے ہوا میں دھجی اڑ چکی ہے جو بادبان ہوتے ہیں جو کپڑا اڑاتے لاتے ہیں حجی لٹکا لگایا جاتا ہے کشتی میں ہوا, کشا ہوا کے ساتھ کشتی کو چلانے کے لیے وہ فرمانے لگے ملارے بھائی وہ ختم ہو چکا اس کی تھجیاں ہوا میں اڑ چکی ہیں چونکہ کشتی شکستہ ہو چکی ہے اب اپنی جانوں کی خیر مناؤ کھڑ جائیں گے پستے آ ان کو کام لو آ کر سلامت ہے جو کچھ اوگار ان سے کام لو آ کر ادھر سیلاب پھر آتا ہوا معلوم ہوتا ہے ادھر گردا بھی بڑھ کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے نہیں ہنگام سونے کھڑے ہو جاؤ تن جاؤ ہمارا دیش کے مقابلے ہمیں دیوال بن جاؤ اب کے اور بھی ارے بھائی جاگو سدھارا جاگو کہیں ایسا نہ ہوئی کشتی کھڑی ہے جن میں رہ گئی ہے بیچاری ٹوٹی ٹوٹی بھی جاندی رہتے اٹھو وہ چلا یا وہ چیخو محنت کی مگر بے سود تھا سب کچھ کسی نے بھی یاری کی نہ آمادہ ہوا کوئی جرات آز پر سبھی ہستے رہے مل ہرے با سرائی پر چال <سؤال> آئے گا ڈر صاحب نے کلا بچا لگا کشتی ٹو بنائی بلا رک اسلام لے لے کر سب اسے نام دے دے کرے رہتے اسلام کا نام لے کے لے لے کر اٹھاتا تھا وہ اٹھو ہے جاگو ہے لیکن جو ملون تھے آگے سننے والے وہ کیا کرتے تھے دیوکور توجہ بھائی وہ کیا کہتے تھے وہ گالیاں دے کر کہتے تھے یہ پہل پکڑا مگر مل اپنے کا احساس رکھتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کی کا پاس رکھتا تھا اسی نے جسم پر کھائے تھپیڑے تلڈ موجوں جھونکے اسی کے ساتھ ٹکرا ہدائے تیل جھونکے وہ اپنی چاند پر سہتا رہا سہتا رہا تنہا اٹھو ہمت کرو کہتا رہا کہتا رہا تنہا مارا زندہ کنارا مگر ہستے رہے ہستے رہے غفلت کے شہدائی اسی کشتی کے ہمارئی اسی مل کے بھائی ادھر بڑھتی رہی بڑھتی رہی دل بریا کی تو یعنی ادھر گھٹتی رہی گھٹتی رہی تو نشانی شکستان کا منا اب دم ہو گیا آخل بڑھا کر حوصلہ تن میں نہیں کم ہو گیا آخل گرا در دریا ia, میں چپو ہاتھ سے پتوار بھی چھوٹی شکستہ ہو گئے بالو مگر ہمت نہیں ٹوٹی وہ کشتی کے محافر بھونڈتا تھا اب بھی یاروں میں انہیں تاقید کرتا تھا اشاروں ہی اشاروں میں مگر اس کے اشاروں کو سمجھ سکی تالا تھا کوئی سمجھ سکتا بھی ہو تو اس طرف تک تالا تھا کوئی تھکن کا ہو رہا تھا